بسم اللہ الرحمن الرحیم پینسٹھواں مکتوب صد کے بیان میں بھائی شمس الدین اللہ تم کو بزرگی عطا فرمائے دیکھو خواجہ زنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے السدق کو اللہ فی ارد ما میں علی الشعی اللہ قطع سچائی زمین پر خدا کی تلوار ہے جس پر پڑتی ہے کاٹ کر چھوڑتی ہے سط کا مطلب سبب کے مسبب یعنی سبب بنانے والے کو دیکھنا ہے نہ کہ سبب کا ثابت کرنا سبب ثابت کرنے سے سط کا حکم باقی نہیں رہتا اس لیے کہ ایمان کی حقیقت ہے ہی یہ کہ خدا کے سوا کچھ نہ چاہے جیسا کہ کہا ہے اے عبداللہ ولا تشرکو بھی شعیہ خدا ہی کی پرستش کرو اور کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ بناؤ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ کو صدق ایمان حاصل ہے اس نے مان لیا کہ بجز خدا اسے کسی سے کوئی تعلق کا سروکار نہیں اس کے دعوے کی سچائی کی یہی دلیل ہے کہ اگر خدا کے سوا کوئی چیز دیکھے تو اس سے آنکھ پھیر لے اگر ایسا نہ کرے گا تو وہ اپنے دعوے میں سراسر جھوٹا ہوگا اسی معنی میں کہا ہے ربائی دل را تمائے وصل بلا را اسپرست جان دردم قہرے ہجراؤ پرخطر است بیرون ز وسال او ہجر کارے دیگر است ہمت چ بلند شد ہما درد سر است دل میں اس کے وصل کی وسل کی خواہش ہونا بلاؤں کے لیے سپر ہے اس کی جدائی کا عذاب جان کے لیے بڑا ہی خطرناک ہے اس کے وسال اور فراق سے کہیں بڑھ کر ایک دوسرا ہی کام ہے جب ہمت بلند ہو جاتی ہے تو یہ باتیں درد سر معلوم ہوتی ہیں ایک دفعہ حضرت ظنون مصری رحمت اللہ علیہ بیت المقدس سے بغداد آ رہے تھے راستے میں دور سے ایک آدمی نظر آیا ان کا جی چاہا کہ اس سے بات کریں جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جبہ پہنے اور آسال یہ چلی آ رہی ہے آپ نے پوچھا بڑی بی تم کہاں سے آ رہی ہو وہ بولی اللہ کے یہاں سے آپ نے کہا گھر کہاں ہے بولی اللہ کے یہاں پھر پوچھا کہاں کا ارادہ ہے جواب دیا اللہ کے یہاں کا آپ نے ان کو ایک اشرفی دینی چاہی اس نے ہاتھ ہلا کر منع کیا اور کہا اے ضنون یہ کیا حالت ہے جس میں تم مبتلا ہو میں تو سارا کام خدا ہی کے لیے کرتی ہوں اور غیر خدا سے کوئی چیز نہیں لیتی نہ اس کے سوا کسی کو پوچھتی ہوں نہ اس کے سوا کچھ لے سکتی ہوں اتنا کہہ کر غائب ہو گئی مرید کی ہمت ایسی ہونی چاہیے اسی راز کے متعلق کہا گیا ہے ہمت اس انجا کے نظر ہا کند. خوار مدارش کے ہمت جس جگہ بھی سے بھی نظر کرتی ہے اس کو معمولی نہ سمجھو وہ اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے جس نے کہا میں اسی کے لیے کام کرتا ہوں یہ اس کی صداقت اور ہمت کی دلیل ہے کیونکہ لوگوں کے معاملے دو طرح پر ہوا کرتے ہیں ایک یہ کہ جو کچھ کرتا ہے یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ اسی کے لیے کرتا ہوں مگر وہ سارے دھندے اپنے لیے کرتا ہے اگرچہ اس کی دلی خواہش کا اس میں دخل نہ ہو اس جہان میں اس کا ثواب اسی کو ملے گا دوسرے یہ کہ وہ اس جہاں اور اس جہان کے ثواب و عذاب اور تمام معاملوں سے قطعی الگ ہوں جو کچھ کریں محض فرمانے لاہی کے عظمت اور محبت کے جذبے کے ماتحت بجا لائیں یہی ہے جو کہا گیا ہے قطع دنیا سد بلا خانہ ما حاصل این ہر دو بیک جونا نہ ستانیم این فتنا دنیا شد او آن غرا بقبا ما فارغ ازین ہر دو نا, اینم نا آنیم دنیا بلاؤں کی جگہ ہے اور اقبا ہرس و حوث کی منزل ہم ان دونوں میں سے کسی کو ایک جا کے بدلے بھی نہیں خریدتے یہ دنیا کا فتنہ ہے اور وہ اقبا کا غرور ہم ان دونوں سے آزاد ہیں نہ اہل دنیا ہیں نہ اہل اقبا کہتے ہیں کہ تات کی وجہ سے تات کرنے والے کو اس سے کہیں زیادہ انعام و حصہ ملتا ہے جتنا کہ گناہ کو گناہ سے کیونکہ گناہ کے لطف اور مزے تو تھوڑے ہی دیر میں ختم ہو جاتے ہیں مگر تاعت کی راحتیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں مخلوق کی طاعت و مجاہدہ سے اللہ تعالی کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ اس کو چھوڑنے سے اس کا کوئی نقصان یا گھاٹا ہے اگر ساری دنیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت برتنے لگے تو اس کی بہبودی و سعادت ہے اور اگر تمام جہان والے فرعون کے قسم کی پیروی کریں تو اس میں انہی کا نقصان ہے اس خوان پر نعمت پر صدق خالص کی جگہ مقرر ہو چکی ہے کہ اہل القرونی اہل اللہ خاص اہل قرآن خاص اللہ والے ہیں اس کی پرورش اور غذا قرآن پاک کے نعمت خانے سے ہوا کرتی ہے اہل الجنت خاصہ خاص جنت والے ہیں جنت کے خواہاں تو دوسرے لوگ ہیں لیکن اہل لا الہ الا اللہ یعنی توحید والوں کی پاک روحیں اس اصل سے وجود میں آئی ہیں و نفق تو فی ہی میں میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی اس گروہ کی روزی عالم قرآن سے ملا کرتی ہے جس کسی کو قرآن کے دسترخوان پر گیا وہ اس جہان کی قدورتیں جو فتنے اور فساد کی جڑ ہیں برداشت نہیں کر سکتا آخر تنگ آ کر موت کی تمنا کرے اور منتظر رہے گا کہ یہ مبارک گھڑی کب آتی ہے کس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کرم فرماتے ہیں تاکہ یہ قدورتیں رفع و دفع ہو کر غم و درد کی طلب کی جھلک نظر آنے لگے اور قیامت تک محبوب کے مشاہدۂ جمال میں محو رہیں طریقت کے پیشواؤں نے اس کی پہلی ساخت یہ بتائی ہے کہ موت کا عاشق بن جائے گا اور اسی اور اس انتظار میں تڑپا کرے گا کہ جناب اسرائیل علیہ السلام کے قدم کدھر سے آتے ہیں تاکہ ان کا استقبال تپاک کے ساتھ کیا جائے ایسے حضرات کے پاس ملک الموت اس لیے آتے ہیں تاکہ اس کمبخت روڑے کو جس کا نام نفس ہے راستے سے ہٹا دیتا ہے جان نکالنا ان کا کام نہیں کیونکہ وہ مرنے والا تو یہ بشارت رکھتا ہے کہ اللہ یتوف النفس اللہ ہی جانوں کو موت دیتا ہے اور جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رقمی وشتد شوقی درد محبت سے میری ہڈیاں گھل گئیں اور میرے پروردگار کے دیدار کا شوق بڑھا اٹھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے سرکار ذرا اپنا شوق بھی کچھ روز دبائے رکھیے مجھے اس کام کے لیے ربی الاول میں حکم دیا گیا ہے حضور کے استراب اور شوق کی وجہ سے میں عدول حکمی کیسے کر سکتا ہوں اس موقع کی مناسبت سے کہا گیا ہے طرفہ سردکاریست کے بروادائے شوق صابر نتواں بود اور تقاضا نتواں کرد اجب معاملہ آ پڑا ہے کہ محبوب کے وعدے پر نہ صبر کی طاقت ہے اور نہ تقاضا کیا جا سکتا ہے اے بھائی سچ ہے کہ زمانے میں کوئی دکھ درد لقائے جمالے باری تعالیٰ کی تمنا کے درد و غم سے بڑھ کر نہیں جیسا کہ ایک عرض مند نے کہا ہے قطع منم و هزار حسرت که در آرز و رویت همه عمر او رغمت رفت و نرفت هیچ کارم اگرم تو دست گیری بپذیر انیست دولت و اگر نہ رست خیری زهما جهان بر آرم مجھے نہایت حسرت و افسوس ہے کہ تیرے دیدار کی تمنا میری ساری زندگی گزر گئی میں میری ساری زندگی گزر گئی اور کچھ بھی کام نہ نکلا اگر تو مدد کرے اور مجھ کو قبول کر لے تو یہ بڑی دولت ہے نہیں تو زمانے میں قیامت اٹھا کر ہی دم لوں گا یہ وہ درد ہے کہ اگر ذرہ بھر بھی جہان میں اپنی چمک دکھائے تو روئے زمین پر کسی بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے استاد ابو علی دقاق رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنی ارادت کے ابتدائی دنوں میں ایک ویران شہر میں گھوم رہا تھا جیسا کہ نئے نئے مریدوں اور مبتدیوں کی عادت ہوتی ہے میں بھی ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد میں گیا یہاں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ خون کے آنسو رو رہا ہے کی زمین اس کے لہو سے بھیگ گئی ہے میں نے کہا یا شیخ ارفق بنفسک اے شیخ اپنے آپ پر رحم کیجیے آخر آپ پر کون سی مصیبت پڑی ہے وہ بولے اب مجھ میں طاقت باقی نہیں رہی اور خدا کی طلب و تمنا میں زندگی بھی ختم ہو گئی اسی راز کو کسی دل جلے نے یوں کہا ہے شیر مردم درآز آرزویت روزے ندید رویت حاجی براہ رفتہ وس کعبہ ماندہ لوگ تیری تمنا میں گھلتے رہے لیکن کسی دن تیری صورت نہ دیکھی حاجی نے راستے کی ہزار مشکلیں جھیلیں لیکن کعبہ حقیقی سے محروم رہا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت یہ دعا کی الحماء آئن علی سکرات الموت اے اللہ موت کی سختیوں کے وقت میری مدد فرما میری جان نکالنا ملک الموت کا کام نہیں اے خدا تو ایانت فرما تاکہ میں اس جان کے بکھیڑوں سے چھوٹ جاؤں شعر جانا فدائے دوستیے تست جان من عاشق بدوز زندہ بود چان چہ حاج تست ارے محبوب میری جان تیری محبت پر قربان ہے عاشق تو دوست کی بدولت زندہ رہتا ہے اے جان اسے جان کی کیا ضرورت ہے اے بھائی مدتیں گزر چکی کہ یہ کہا گیا ہے کہ دوسروں کے قصے سننا سوائے درد سر مول لینے کے کچھ نہیں کسی بھوکے کے سامنے مزیدار کھانے کی تعریف کرنا حسرت اور درد کے سوا اور کیا ہے اگر تم سے ہو سکتا ہو تو قدم آگے بڑھاؤ جان پر مصیبت اٹھاؤ اور سر کی بازی لگا دو اسی لیے کہا ہے شعر گفتگو نیاد وسلش وس بسے محالست بہرے محیط ہرگز درناد دان نا گنجد اس کا وصل باتوں سے حاصل نہیں ہوتا یہ بہت دشوار بلکہ محال ہے بھلا کہیں بہرے نا پیدا کنار کوزے یا کسی نالی میں سما سکتا ہے جس دل میں عشق اور موت کی دھن سمائی اس پر سعادت کے دروازے کھل گئے اور نام و نموت کے بندوں کے لیے یہ راہ بند کر دی گئی یہ موت کے ڈر سے گھلے جاتے ہیں ایک بڑے میاں تھے جنہیں لوگ سید الاط کہا کرتے تھے ان کا نام کلیب تھا عربی زبان میں سگ یعنی کتے کی تصغیر ہے بدن بگرا ہوا تھا اس پر تنگی معاش اتنی سخت تھی کہ شام سے صبح اور صبح سے شام ہو جاتی لیکن ایک لکمہ بھی ان کو میسر نہ ہوتا خیر نساج رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن ان کے حجرے کے آس پاس پھر رہا تھا ان کی مناجات کی آواز میرے کانوں میں آئی وہ کہہ رہے تھے الہی هذا اسمی کلیبن و حض جسمی مجزومن و حض قلتی وم ا حض عین جبریل خداوند میرا نام کتے کا پلّہ ہے میں کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہوں فقر و فاقہ کی مصیبت ہے کہاں ہے جبریل کیونکہ وہ میری ان بلاؤں کے ساتھ جد کو دیکھیں شعر ارش ردائے ردانے کے زتن رستہ اند شہ پر فرد بستہ اند جن کی عرشی روحیں جسم کی قید سے آزاد ہو چکی ہیں ان کی پرواز نے جبرائیل علیہ السلام کے پر باندھ ہیں اے بھائی خدا اکیلا ہے ولمومن و اور مومن بھی یگانہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ مومن بھی یگانہ ہو اس امر پر کلمہ شہادت دلیل ہے کہ اس کا آدھا جو لا جو لا برات و علیحدگی چاہتا ہے اور دوسرا اللہ دوستی اور گرویدگی کا مستحق ہے جس کا در غیر حق سے علیحدگی ہوگی اتنی ہی حق کے ساتھ محبت اور وابستگی ہونا ضروری ہے کسی نے اس طرح فریاد و فغاں کی ہے شعر کو آتشے کے برد این حرکہ را بسوزم کین خرکا در برے مند ضنار میں نمایاد وہ آگ کہاں کہ اپنی اس گدڑی کو اس میں جلا ڈالوں کیونکہ یہ خرقہ میرے بدن پر زنار معلوم ہوتا ہے جو شخص اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو اپنے اسرار میں غور کی نظر سے دیکھنا چاہیے اگر غیر حق سے وہ گریزاں ہیں تو اس کا دعویٰ صحیح ہے اور اگر غیر حق کی طرف اس کے اسرار مائل ہیں اور جو چیز حق تک پہنچانے والی ہے اس سے علیحدگی اور دوری ہے تو اس کو اپنے ایمان کا ماتم کرنا چاہیے اس کے دل سے نور ایمان چھین لیا گیا جیسا کہ کہا ہے شیر ہنوز از کافے کفر خود خبر نیست حقا یکائے ایمان راچہ دنی ابھی تو تجھے اپنے کفر کی کے کاف کی بھی خبر نہیں ہے تو ایمان کی حقیقتوں کو کیا جان سکتا ہے چنانچہ کسی بزرگ نے یہ کہا ہے کہ ساری دنیا محبت اور عاشقی کے دعوے دار ہے مگر ان کے دعوے کو جب غور سے دیکھتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب خود اپنے ہی معشوق بنے ہوئے ہیں عاشقی سے ان کو دور کا بھی واسطہ نہیں کیونکہ جو شخص محبت کا مدئی ہوا اس کے دعوے کی سچائی اس سے معلوم ہوگی کہ وہ اپنی مرادوں سے دامن جھاڑ کر باہر نکل آیا ہے یا نہیں اگر مراد کی طلب اب بھی باقی ہے تو یہ محبوبی محجوبی نہیں تو اور کیا ہے اس کو محب نہیں کہا جا سکتا اس کا دعویٰ سراسر جھوٹا اور لغو ہے اسی سے ظاہر ہو گیا کہ اس وقت تک محبت کا دعویٰ صحیح نہیں جب تک کہ محب کو محبوب کے سوا کونین کے ایک ذرے کی بھی حوث باقی ہے باب نظر نے اس آیت کے متعلق کہا ہے یا ایلین آمن آ منوں آ اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو ایمان لاؤ مومنوں کو پھر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ دوسرا ایمان پہلے ایمان کے علاوہ ہے پہلا ایمان اللہ کی تصدیق اور اقرار ہے اس اقرار و تصدیق کی حقیقت غیر خدا کی طرف نظر نہ کرنا ہے پھر بھی اگر غیر حق پر آنکھ ڈالی تو پہلے قول و قرار سے ہٹ گیا بندوں کی آنکھیں دیکھنے سے کب تک بند رہ سکتی ہیں اس لیے فرمان ہوا کہ ایمان دوبارہ تازہ کرو جب دیکھتے ہو تو ان نظر آنے والی اشیاء کو نہ دیکھو بلکہ ان کے سانے اور خالق کو دیکھو یہاں تک کہ کسی طرح کا خطرہ اور خدشہ دل میں پیدا نہ ہو ورنہ دوبارہ ایمان لانا ہوگا ایمان تازہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ جب جب غیر خدا کا خیال آئے اس سے کر کے حق کی طرف رجوع کرے اے بھائی اس سے بڑھ کر اور کوئی بد نصیبی ہو سکتی ہے کہ وہ کہے اے خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ وہ کہے اے مٹی کے پتلے تو دل کی صفائی کے ساتھ میرا ہو جا اے پانی کے ناچیز قطرے میرا ہو جا اے خاک کے ٹھیکرے میرے وسال کے محل میں پاؤں رکھ اس پیکرے آب و گل کو اتنی بڑی دولت ملتی ہے کہ اپنے فضل و کرم سے حکم فرماتا ہے کہ دن رات میں پانچ مرتبہ میرے وسال کی خلوت میں داخل ہو کر معاج سلاد حاصل کیا کر اور عالم میں پکار کر کہا کہ قسمت سولہ بینی بئی نہیں و بئی نہ نماز بانٹ دی گئی ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان اسی لیے کہا ہے شیر این آب نہ بس میرا کے بندت خوانند خاک سرے کوئے آستانت دانند میری یہ آبرو کہاں کہ مجھ کو تیرا بندہ پکاریں یہی عزت میرے لیے بہت ہے کہ تیری گلی کی خاک جانیں موسیٰ علیہ السلام جو دربار کے کلیم تھے چالیس دنوں تک انہیں سخت انتظار میں رکھا گیا مگر تمہاری امت محمدیہ کی باری آئی تو ساقی لطف و کرم نے یہ کہہ کر ساغر وصل وسل دیا کہ تو میرا القلوب نماز دلوں کی میراج ہے اس سے یہ نہ سمجھو کہ اس امت کو پیغمبروں پر فضیلت دی گئی ہے لیکن تم نے سنا ہوگا من الطف جو زیادہ آجز و ناتواں ہے اس پر خدا زیادہ مہربان ہے اسی لیے کہا ہے شیر دورے تو زین دائرہ بیرون تر است از دو جہان قدرے تو افزون تر است تیری گردش دائرہ کونو مکان سے باہر ہے دونوں جہان سے تیری قدر و منزلت بہت زیادہ ہے والسلام۔